آمن والوں لا تخلین تخین کم ہوم من اللہ ات من قبل کم ولقف اولیا اے ایمان والوں والو ان یہودیوں عیسائیوں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ان سے متاثر ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہمیں متاثر ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں آئیڈیل حضور کی زندگی کو بنانا ہے ہمارے لیے نمونہ حضور کی سیرت ہے یہود و نسارہ کے فیشن ان کے لباس سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہم اگر سنت پر عمل کرتے ہیں اور کوئی شخص سنت پر عمل کرنے والا نہیں تو ہم اس کو دیکھ کر اگر احساس کمتری میں آ جاتے ہیں سنت بھرے لباس سنت بھرے چہرے کے ساتھ ہم اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں آتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ عطا فرمائے سب سے بہتر کلچر اسلامی کلچر ہے اور کوئی کلچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کاش ایسا ذہن ہو جائے اور ہم اتنے احساس کمتری سے باہر آ جائیں ہمارا ایک ذہن یہ بن جائے کہ جو ہمارا لباس ہے جو ہماری سنتیں ہیں حضور کی وہی یقیناً سب سے بہتر ہے آپ دیکھیں لوگ فیشن کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کے فیشن کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے لیکن انہیں شرم نہیں آتی کیونکہ ان کے ذہنوں میں میڈیا نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم اس میں بہت اچھے لگتے ہو اپنا خیال بنایا ہوا ہے تو حقیقت میں تو سب سے اچھا لباس سب سے اچھی تہذیب قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تہذیب ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص تھا اس کی ناک بالکل صحیح تھی جیسے ہماری ناک ہوتی ہے وہ ایک بستی میں گیا اتفاق کی بات ہے وہاں کی جو نسل تھی سب لوگوں کی ناکیں جو ہے ناک جو ہے وہ ٹیڑی تھی بزرگ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی ناک کا مزاق اڑانے لگے تو یہ چونکہ سمجھتا تھا کہ صحیح تو میری ناک ہے تو اس نے ان کے مزاق کو اگنور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ارے تم نادان ہو ہستا تو مجھے چاہیے تم میرے اوپر ہستے ہو تو ایسا ہی حال مسلمانوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں سے دور ہے تو حقیقت میں تو اس پر हंसنا چاہیے چلے ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے اسے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں لیکن کم از کم خود تو احساس کمتری کے شکار نہ ہو ارشاد فرمایا اتقوا الله اور اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو واذا ناديتم الى الصلاه تخذوها هزوا ولعبا اور جب تم نماز کی اذان دیتے ہو نماز کے لیے ندا دیتے ہو تو اذان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود میں اسے اڑاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کیا تم دوستی کرو گے ہم ذرا سوچیں کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہندو مشرق کافر کو دوست بناتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کا بے ادب ہو تو دوستی ہم اس سے نہیں کرتے تو جو اللہ کے بے ادب ہیں ہمارے رسول کے بے ادب ہے ہمارے قرآن کے بھی ادب ہے ہمارے صحابہ کرام اور علی کے بھی ادب ہیں ان بے ادبوں سے کیا دوستی کرنی ذالی قوم عقل نہیں رکھتی اسی لیے دین کا مذاق اڑاتی ہے قل محبوب آپ فرمائیے یا اہل الن قیمہ تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی کہ ہمارے تم دشمن ہو گئے اللہ مگر یہی بات بری لگی ہے ان باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما ان ضلع اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا وما ان من قبل اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ان اکثر کم اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان فرمان ہے حقیقت دیکھا جائے تو عیسائیوں یہودیوں ہندوؤں کو ہم سے کیا دشمنی ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہمارے ایمان کے دشمن ہیں کل اے محبوب آپ فرمائیے کا مسو بتن ان لا کیا میں تمہیں خبر دوں اللہ کے نزدیک سب سے برا ٹھکانہ کس کا ہوگا مل اللہ وہ شخص جس پر اللہ نے لانت فرمائی اس کا حشر سب سے برا ہوگا وہ غدیمہ اور اللہ نے اس پر غذب فرمایا وجہ اعلی مین تیرا زیرا اور وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا بنی اسرائیل میں کئی لوگوں پر اس طرح کا عذاب آیا وہ آباد اور وہ شخص سب سے برا ہے کہ جس نے شیطان کی پوجا کی شیطان کی فرما برداری کی اس کا کہنا مانا الا شر مکانا یہی لوگ سب سے بدتر جگہ میں ہوں گے سب سے سخت عذاب میں ہوں گے وہ ادل ان سب اور سب سے زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہاں جا اے مسلمانوں جب یہ یہودی تمہارے پاس آتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے بالکفری وہ کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس آئے وہ رجو بھی اور تمہارے پاس سے نکلے تو کفر کے ساتھ ہی نکلے یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لئے ایسی بات کہتے ہیں یہ کہ دل سے مومن نہیں ہے واللہ اعلم مما کانو یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں وَتَغَا كَثِئًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ ان یہودیوں ان عیسائیوں کو تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ میں اور ظلم و زیادتی میں بہت دوڑ لگاتے ہیں بڑی کوششیں کرتے ہیں گناہ میں کوششیں کرتے ہیں وہ عقلی اور وہ حرام کھاتے ہیں مردار کھاتے ہیں لبی سما کانوں یا جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے محبت اور ان سے دوستی کا مسلمان کو زیب دیتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے یہودی اور عیسائیوں کے پادریوں کی اور جوگیوں کا جہاں تک حال ہے جو چرچوں میں اور گرجوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں تو فرمایا وہ خود بھی گناہوں میں ملوث ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے نہیں لا مرنا ول اخبار یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور راہب پادری انہیں گناہ کی بات کہنے سے روکتے کیوں نہیں ہے وہ عقلی مستا اور انہیں حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے ان یہودی اور عیسائی علماء کی مذمت کی گئی اللہ و تعالی علماء اسلام کو درازی عمر بالخیر فرمائے آج جو علماء کے خلاف میڈیا سے الٹی سیدھی باتیں کہی جاتی ہیں اور نیک لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی وجہ ان کا امر بالمعروف اور عن المنکر کرنا ہے کہ جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو برے لگتے ہیں اور جو مسلمان ہو سمجھتا بھی ہو اور وہ سچی بات نہ کہے حق کا اظہار نہ کرے تو وہ خود بھی عذاب میں گرفتار ہوگا تو ہمارا یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہم حق بات ضرور کریں چاہے کسی کو بری لگے چاہے کسی کو اچھی لگے ہم حق کو نہ چھپائیں سچی بات کہیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں یہاں تک اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور ذن غالب یہ ہو کہ ہم سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا تو ہمیں سمجھانا واجب اور ضروری ہے اگر نہ سمجھائے تو ہماری پکڑ ہوگی لیکن اکثر لوگ اتنی محنت نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں یہی کافی ہے ہم پر دو فرض ہیں اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے تو یہودیوں کا عیسائیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بڑے لوگ گناہ سے اور حرام کھانے سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں لبی سما قانو یشنع جو وہ کام کرتے ہیں بہت ہی برا کام کرتے ہیں یہودیوں <تصفح> نے رسول اللہ صلی اللہ عل وسلم کی تو بےدبیاں کی لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہوگا وہ اللہ کی بھی بے عدبی کر ہی دے گا کیونکہ جس کے دل میں محبت رسول نہیں اس کے دل میں محبت الہی بھی نہیں آ سکتی تو یہودیوں نے اللہ کی بے عدبی کی اور وہ بولے اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے نعوذ اللہ کے مزال تو جب یہودیوں نے حضور کا انکار کیا تو ان پر کہت سالی مسلط ہو گئی اور یہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی پہلے تو دے رہا تھا نعوذ اللہ کے مزالک اللہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں یعنی اب ہمیں دیتا نہیں ہے جب انہوں نے اللہ کی توہین کی قرآن مجید فقان حمید نے اشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرمانے والا ہے کنجوس تو تم ہو غلطی ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہودیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دنیا میں سب سے بڑے کنجوس تو یہی ہیں وہ لڑینوں بیما قالو اور جو انہوں نے غلط بات کہی اس کے بدلے میں ان پر لعنت کی گئی بل یدا مب سو نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو خوب عطا فرما رہا ہے یہ ہاتھ کا پھیلنا ہاتھ کا تنگ ہونا ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہوتا ہے میرے ہاتھ تنگ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میری روزی میں تنگی ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خوب خزانے لٹا رہا ہے یون فکو کئی فیشا وہ جیسے چاہے خرچ فرماتا ہے عطا فرماتا ہے اسے کوئی روکنے والا اور پوچھنے والا نہیں بولا دن نہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آئےت کریم نازل ہوئی کہ اللہ کو قرضے حاصل نہ دو تو یہودیوں نے نعوذ اللہ میں ظالب ادبی کی کہ اللہ تعالی نے ہماری روزی بند کر دی ہے اور قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ کو قرض ہنسا دو تو ہم سے قرض مانگتا ہے نعوذ باللہ اللہ ظالم جب انہوں نے اس طرح کی بے کی تو قرآن مجید فقان حمید میں یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اس کے مفہوم پہ ترجمے کو سننے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اگر ایک پیالہ ہو اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ہو گندگی ہو آپ تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو بتائیے یہ پورے کا پورا دودھ ناپاک ہو جائے گا کہ نہیں پیالے میں نیچے گندگی تھی لیکن اب دودھ ڈالنے سے دودھ بھی ناپاک ہو گیا اور پورا پیالہ گندا ہو گیا تو ایسے ہی جن کے دلوں میں گندگی ہے وہ قرآن سن کر بھی اور گندے ہو جاتے ہیں کہ وہ دل کا بغض اور دل کی گندگی انہیں قرآن سے ہدایت نہیں دیتی اور جس پر اللہ کا غضب ہو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے تو فرمایا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس سے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سن کر یہودی اور کافروں مشرقوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے وہ الین اداوتا قیامہ اور ان کے درمیان قیامت تک ہم نے دشمنی اور بغض کو رکھ دیا یہ کئی مرتبہ بات گزر چکی کہ یہودیوں میں آپس میں بھی فرقے ہیں عیسائیوں میں آپس میں بھی فرقے ہیں اور خود یہودی اور عیسائیوں کا آپس میں بہت بڑا تنازع ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں یہ متحد نظر آتے ہیں تو صرف اسلام کے خلاف کہ وہ مسلمانوں کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں کل او قدو نارلر جب کبھی وہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اور مسلمانوں میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اتفا اللہ تعالی اس آگ کو بجا دیتا ہے تو اس زمانے میں بھی یہودی مسلمانوں کو کفار سے عیسائیوں سے لڑانے کی کوششیں کرتے تھے اور آج بھی یہودی وہی سازشیں کرتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی مسلمان ہندو ان کی مزید لڑائیاں ہوں اور یہ لڑ لڑ کر کمزور ہوں اور پھر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو تو یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اللہ اسے بجا دیتا ہے اشارت فرمایا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا یہودی زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں اللہ اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ایمان اور تقوی کی برکت کو بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا اگر اہلِ کتاب توریت اور انجیل کو ماننے والے ایمان لے آتے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے آتی ضرور ہم ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے والا ادنا جنات تعیم اور نعمتوں ایش کے باغات میں ضرور ضرور ہم انہیں داخل فرماتے دو چیزیں ہیں ایمان اور تقوی کافر اگر ایمان اور تقوی اختیار کر لے تو یہ برکتیں اسے مل جاتی ہیں تو جو ہے ہی مسلمان اگر وہ ایمان کے ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اسے کیسی کیسی برکتیں ملیں گی مزید سماعت کیجیے ایمان اور تقوی کی برکتیں ولو انہم اقاموا التوراتا والانجیلا اگر اہل کتاب تورات اور انجیل پر عمل کرتے وما انزل الیہم من ربہم اه جو قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتے اور عمل کرتے کیونکہ تورات اور انجیل میں نبی اخر الزما پر ایمان لانے کا حکم ہے تو وہ حکم پر عمل کرتے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے حضور پر ایمان لاتے مِن <فوقِهن> ضرور وہ کھاتے اپنے اوپر سے ومن تحت اور اپنی ٹانگوں کے نیچے سے مراد یہ ہے خوب بارشیں ہوتی خوب نعمتیں ان پر برستیں زمین خوب ہریالی ہو جاتی آفات و بلیاد سے وہ بچتے لیکن انہوں نے ایمان و تقوی کو اختیار نہ کیا اگر مسلمان آفات و بلیات سے بچنا چاہتا ہے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید فقان حمید یہودیوں کو عیسائیوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو یہ برکتیں ملیں گی اگر مسلمان تقوی اختیار کر لے اور تقوی کے معنی کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے تو یقیناً اس کے مسائل بھی حل ہوں گے اور اس کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق قطافی مار من امتم مسئلہ ان یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے تورید انجیل کے ماننے والوں میں سے کچھ معتدل لوگ ہیں کچھ لوگ واقعی طوریت اور انجیل پر ایمان لائے تھے جب انہیں نبی آخر ضماں کی اطلاع ملی تو وہ حضور پر بھی ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آج بھی ایسے ہیں کہ وہ توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں لیکن جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو غور کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور کئی یہودی کئی عیسائی خصوصاً عیسائیوں میں زیادہ روجان ہے بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ایسی ہے جو پہلے عیسائی تھے لیکن جب ان کے سامنے اسلام کی بات رکھی گئی انہوں نے غور کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وہ کسی ام من سا یا اکثر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی برے کام کرتے ہیں